آج کے سبق میں آپ سورت الفجر کی پہلی نو آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والفجر والفجر جیم پر اس کی صفت فلخلا ادا کریں اور جب راہ کے نیچے زیر پڑیں گے تو راہ باریک ہوگا آگے ملانے کے لیے اور وقت کی صورت میں جب ہم پڑھیں گے تو راہ ساکن چونکہ ہو جائے گا اور ماں قبل بھی ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس وقت پر ہوگا واجرو واج لیا یہاں تنمین کے بعد آئین جو کہ حروف حلقی میں سے ہے آ رہا ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا والا علی ناشروں وقت کی صورت میں را ساکن ہوگا اور پر بھی ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور اگر ملانا چاہیں گے تو را باریک ہو کر یہ تنوین باو سے ملے گی تو ادغام گننے کے ساتھ ہوگا جیسے والا یا علی ناشری وقت کی صورت میں را پور وال علی شف کریں گے جب ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ پہلے زبر ہے لیکن وصل کی صورت میں ولوت لی پڑیں گے پھر راب ہوگا وشفتروش رولی ول اذا سو اذا را راساکن اور پر بھی وقت جائز بھی ہے اور بھی ختم ہوتی ہے یہاں وقت کرنا بہتر ہے ادا یاسا یاس حلفی دالی کا حلفی ریکا ہیلفی قوف کر کے پڑھیے مین کو جب لام سے ملائیں گے تنوین کے بعد لام ہے ادغام بغیر غن نہ ہوگا قولی یا را جب ساکن ہو جائے گا کیونکہ پیچھے زیر ہے اس لیے یہاں باریک رہے گا اور وقت مطلق ہے نیند پر اظہار ہوگا اور را پر کریں گے اس لیے اوپر زب ہےارواروئی فا فا کی فا فا اور ابو کا بیا ابو کا بیا اور آپ پر کریں گے اور عین کا مخرج نکالیں گے بیاف نہیں نکالنا یہاں وقت کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے لیکن اگر ملانا چاہیں اس آیت اس کے, آیت کے ساتھ تو بیا دن ہوگا اور اس وقت یہاں تنوین کی وجہ سے آگے حمزہ ہے اظہار ہلکی ہوگا یا ملا بھی سکتے ہیں اگر سانس طویل ہو تو اور وقت آیت کی وجہ سے وقت بھی کر سکتے ہیں یہاں راہ پور راپور ایرو مید آئی مد اب یہاں چونکہ الف خالی ہے لا مشدد ہے اکیلا نہیں پڑھا جاتا یہاں ہم زبر لائیں گے عارضی اس کو پڑھیں گے اللہ تی اور اگر اس آج کے ساتھ سے ملانا چاہیں تو پھر ایماد اللہ تی ہوگا اور وقت کی صورت میں اللہ تی ہوگا اللہ لم ی میم پر اظہار ہوگا خواہ پر پڑیں گے خوف پر قلقلہ لم یو لاکو مس لو ہے فل البلاد فل البلاد گال پر قلقلہ کریں گے اس لیے کہ وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے فل البلاد فل البلاد واسام یہاں جب ملانا چاہیں گے تو پھر بلا دی ہوگا لیکن وقت کیا اور اس کو ہم نے علیحدہ پڑھا واسام یہ دو الف زائدہ ہیں اور لام نہیں پڑا جائے گا اور یہاں سواد کے ساتھ باقی پیش ملے گی خا پر پڑھیں گے اور اب پر جا بصخر جا بصخر بالواد بالواد بالواد